وقال ساحر او مجنون تو وہ اپنے ملک اور طاقت کی وجہ سے اعتراف حق سے روگردانی کر بیٹھا اور کہنے لگا یہ آدمی جادوگر یا مجنون ہے